دیکھیں ایک بار یاد رکھیں کوشچن یہ ہے کہ کیا شہری سزاؤں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ حدود وغیرہ جو آ جاتی ہیں کیا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اشتہاد کے ذریعے سے تو یاد رکھیے جو حدود حدود نافذ ہو چکی ہیں جن کو کر دیا گیا ہے ان کو تبدیل نہیں کر سکتا وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بھی ہاتھ کاٹنے ہیں تو اب جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے یہ نہیں کیا جا سکتا یہ وہ یاد رکھیں ایک طبقہ ہے جو کہ ایک بندہ ہے جو کہ حدیث کا منکر ہے اس وقت بہت بڑا اسکالر ہے ستائیس سٹھائیس حدیثوں کو مانتا ہے اس کے علاوہ کسی حدیثوں کو مانتا نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو, ہو گئے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچارے بس جو ہیں ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں بعض علماء سے بھی لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور ایک عالم ہی ایک بڑے خاندان کے وہ ہیں انہوں نے تو حدود کے اوپر کتاب بھی لکھ دی ہے حدود کے اوپر کتاب بھی لکھ دی <تصفح> <تصفح> حدود کے خلاف تو وہ لیکن یہ سراسر فلسفے سار کی, کی, کی کوشش کریں گے لیکن یہ سراسر گمراہی ہے اس لیے حدود ہے جس شری سزائیں ہیں یہ ثابت ہیں اور جب یہ ثابت ہیں تو ان کو کوئی تبدیل نہیں کیا جا سکتا زمانے کے ساتھ میں باقی سزائیں جو ہوتی ہیں ہاں بس وہی ہیں جن کا نام آپ نے لکھ لیتی ہے چھوٹا کر کے ٹھیک نا ان کے ساتھ عام بھی صاحب ہی ہیں عوام بھی صاحب ہیں یہ اس زمانے کا بہت بڑا فکن ہے اس لیے ان کے بارے میں کہنا بھی کوئی وہ نہیں ہے ان کے بارے میں کہنا بھی یہ حقیبت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا فتن ہے اس امت کا حامدی اور حامدی کے پیروکار یہ جو بہت بڑا فتن ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بس بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو اس طریقے سے وہ ہوئے اصل چیز یہی ہوتی ہے چھوٹا بن کے رہنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑتا ہے اور یہ سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ مجھے جو چیزیں سمجھ آ رہی نا, یہ چودہ سو سال میں کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی. تو سال میں کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی مجھے ابھی سمجھ آ رہی ہے اور اس کو جو اکابر ہوتے ہیں نا وہ بچے بچے نظر آتے ہیں ایسے جیسے کہ یہ تو اکابر پتا نہیں کون سی باتیں زمانے کی ہی کرتے ہیں تو جب اس طرح کی یہ چیز آ جائے پھر انسان جو نا وہ گمراہیوں میں جاتا ہے اس अपने اپنے के کے ساتھ اپنے के کے ساتھ جڑے رہیں بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں میں کیوں آپ لوگوں کو بہت زور دیتا ہوں ہمیشہ وہ لوگ گمراہیوں کی طرف جایا کرتے ہیں وہ لوگ گمراہیوں کی طرف جایا کرتے ہیں جو بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں چاہے وہ بزرگوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو بزرگوں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو کرتے ہیں بزرگوں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو کیونکہ وہ اسی اس میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی ہم تو بزرگوں کی اولادوں میں سے ہیں اس لیے اپنے آپ کو اکابر کے ساتھ جوڑیے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں ان کے ساتھ اور ان کی جو تحقیقات ہیں ان پر اعتماد کیجیے اگر اعتماد نہیں کریں گے نا اور اپنے اس پہ جائیں گے تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے پھر کرتے کرتے کرتے انسان آگے آگے تفاظ ایمان سے بھی باہر نکل جاتا ہے کیونکہ اعتماد ختم ہو گیا نا سب سے پہلی ویز یہ ہوتی ہے فتنوں کی کہ فتنیں ہمیشہ اکابرین پر سے اعتماد کو اٹھایا کرتے ہیں بھائی انہوں نے بات کہہ دی قرآن و حدیث اب یہ ایک عام سنیں گے آپ انہوں نے کہہ دیا تو قرآن و حدیث ہو گیا یہ تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے زینوں کے اندر ایک خلفشار اور اس قسم کی اس لیے اپنے اکابر کے ساتھ جڑنا اور ان کے ساتھ اس لیے میں بہت سختی کے ساتھ کہتا ہوں حضرت حسان نے فرمایا تھا حضرت اس نے کہا کہ حضرت کیا اصلاح لینا حضرت نے فرمایا میں کہتا ہوں اصلاح لینا فرض عین فرض ہے رتانوی نے اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں انیس سو بیالیس پینتالیس کے اندر انتقال ہو چکا ہے آج سے کتنے سال پہلے اس وقت کہہ رہے ہیں اور اب جو فتنوں کا اتنا دور ہے اس میں ایک آدمی کیسے بچ سکتا ہے کیسے بچ سکتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یقین کریں بہت مشکل ہوتا ہے اور جس کو دو لفظ آ جائیں نا تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ فہامہ سمجھنے کا پڑتا ہے کہ جی میں تو مجھے تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے قرآن اور حدیث اور فلاں فلاں تو میں جو مسائل سمجھوں گا نا اسی لیے لائق لوگ کیا ہوا کرتے ہیں زیادہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں لائق لوگ لائق لوگ جو ہوتے ہیں جن کا قابل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا جن کو جن اعتماد نہیں ہوتا ان کے اپنے آپ کو نہیں ہوتی ہیں کہ کہ جی اس طرح یہ سب سے پہلی چیز ہی اپنے آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ جوڑنا اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے جانا ان پر اعتماد رکھنا ہونا بزرگ چاہیے ہونا بزرگ چاہیے یہ نہیں کہ جی ڈرامے باز کوئی ہو نہ صحیح بندہ چاہیے صحیح بندے کے لیے ان تلاش کرنی چاہیے ڈھونڈھنا چاہیے بڑے بڑے حضرات موجود بڑے بڑے نام موجود ہیں پاکستان کے اندر ایسے گنتی پر جو ہے ہر بندے کو اعتماد ہے بڑے بڑے حضرات ہیں ہمارے یہاں میں دیکھ جتنے بڑے حضرات ہیں سب کا الحمدللہ وہ بھی کرتے ہیں بیگ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور سب وہ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے حضرات ہوں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ مناسبت ہو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے گئے یہ بہت ضروری کی ہے ورنہ گمراہی ہیں علم دین پڑھ کے بھی لوگ گمراہ جایا کرتے ہیں جس کے ساتھ زیادہ مناسبت ہو ان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی ہو یہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے بندے کو اپنی مناسبت دیکھنی چاہیے کہ بھائی میری مناسبت کن کے ساتھ ہے یہ نہیں ہوتا وہ جی میرا دوست فلاں سے بیت ہو گیا تو میں بھی بیت ہو جاتا ہوں فلاں ان سے ہو گیا تو میں بھی ہو جاتا نہیں بھائی یہ یہ کوئی وہ نہیں ہے مناسبت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حاکم خط صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ بلڈ گروپس جس طرح ہوتے ہیں کسی کا بلڈ گروپ دوسرے کو نہیں لگ سکتا ٹھیک نا ہم بلڈ گروپ کی مثال دیا کرتے تھے ایسے یہ بھی ایک مناسبت ہوتی ہے عزت سب کی کرنی چاہیے سارے قابل جتنے ہی ہیں سب کی عزت کرنی چاہیے جو آدمی اکابرین کی عزت نہیں کرتا یا اپنے شیخ کو بہت بڑا سمجھے اور دوسرے شیخ کی حکارت کرے گا ایسے آدمی کی اسلامی ہو سکتی ایسے آدمی کی اسلامی ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ سب اکابر ہیں سب بزرگ ہیں نیک لوگ ہیں بڑے حضرات ہیں مقابلہ بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے شعر ایسے وہ ہمارا سلسلہ ایسا فلاں فلاں ہاں استخارہ کرنا چاہیے استخارہ کرنا چاہیے سب سے پہلے اس لیے کریں استخارہ ضرور کیا کریے جی سب آپ کہاں سے کام بات ہونی چاہیے بس لیکن یہ چیزیں بول رہی ہیں دین کا مقصد ہی یہ ہے انسان رکھنا چاہے طبیعت بالکل وہ سارے کے سارے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو وہ کر ایسی بات کبھی نہیں ہوتی یہ بھی یاد رکھیے گا ہم سے دفعہ لوگ ہفتے ہیں بتائیں گے تب ہسٹری کے ایسے فارمولے رکھے گا جو مجھے سمجھ بھی نہیں آئیں گے تو کہ پاگل ہوں میں تمہارے ساتھ اتنی دیر بحث کروں اگر اعتماد نہیں تھا تو کیوں آئے تھے تھا تو بس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم بتائیے ہم کہاں پہ تھے یہ چیز بتائیے ہم تھے کہاں پر لام تاک کی گردان مکمل ہو چکی تھی عمر کی گردان شروع ہو چکی تھی عمر کی گردان, گردان تاقیر ابھی پورا نہیں ہوا تھا بتائیے بتائیے فصل نمبر پانچ اچھا امر کی گردان اسٹارٹ کرنی ہے چلیے جی دیکھیے دو تین منٹ کا سبق پڑتے ہیں بس پھر جی آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح میں گردان یاد کروں گا نا فصل نمبر پانچ امر کی گردان پچھلا سبق دوہرانا ہے آپ نے کل تک پچھلا سبق دوہرا لے اچھا سارا یہ پتہ ہے چھوٹی بنا کچھ بھی نہیں کرتا بھول جاتا ہے سارا کچھ تو فصل نمبر پانچ امر کی گردان آپ نے کیا کرنا ہے امر معروف کی گردان دیکھیے ذرا میں کروں گا کیا لی پل فل, لی فلا لی فلو لیتا پل فل, لیتا ٹھیک ہے اب بیچ میں حاضر کے چھ سگے چھوڑ دیں پورے کے پورے یہ غائب کے چھ سگے کیے ہیں لیا فل لیا فلاں یا فلو لیتا فل لتا لی فلنا اور متکلم پر آ جائیں لیفل لی نقل آخری دو سیگے پہلے چھ اور تیرواں اور چودہواں یہ ہے کردان اس طرح یاد کرنی ہے آپ نے لی فل لی فلاں فلو لیتا فل لتا لی فلاں غائب اور متکل کو اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے نا غائب اور متکلم کو اکٹھا کرنا ہے بس یہ یاد رکھیں غائب اور متکلم کے سیگھوں کو یعنی آٹھ سیوں کی گردانیں ہوں گی امر کے اندر اور نہیں کے اندر ہم یوں کام کریں گے ٹھیک اور حاضر کے سیگھوں کی, کی گردانیں لادا کریں گے ٹھیک ہے لیا فلی فلاں لیا فلو لیتا فل لتا فلا لیا فلاں لیا فلی فل. یہ امر غائب امر غائب و متکل معروف کی امر غائب و متکل معروف اب ہم کرتے ہیں امر غائب و متکل مجھول وہ کیسے لیوفل لیوفلا لیو, فل, لیو فلاں لیو فلو لی تو ہو گئے اب متکلم کی طرف چلے جائیں لی او لی لینو فل لیفل اپنے پاس لکھنا بھی آپ نے ایسے اچھا اپنے پاس ہی گردانے علاج سے لکھ لینی ہے ایسے کر کے لیو پھل فل, لیو لی لیو لی تفل لی نفل ہو گئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے مجھے بتائیے نہیں आ رہی تو پھر سمجھاتا ہوں دس دفعہ سمجھاؤں گا لیکن سمجھ آنی چاہیے ہاں ون ٹو سکس اور پھر تھرٹین اور فورٹین یہ اکٹھے ہو جائیں گے باقی سیون سے لے کر سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویلو چھ سیگیں جو وہ آپ نے علادہ کرنا ہے وہ حاضر کسیں ہیں وہ علادہ کریں گے اب لکھ لینا اپنے پاس تاکہ یاد بھی اس سے کریں بس یہ آج کا کام ہے کل سے ساتھیوں کو بتا دیں باقی بھی آئیں اب ان شاء چھٹیاں نہیں ہونی اب جو ہے وہ اب سارا کام جو ہے نا اب تو پورا سال چھٹی نہیں ہے اب تو کیونکہ اب کوئی عید نہیں آنی کچھ نہیں آنا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اب جو ہے اسپیڈ ہم نے پکڑنی ہے پکڑنی ہے اور آپ کس طرح سے جو گردانے ہیں ان کو یاد کریں اور سنائیں ہو جائے گا بس چلیں آج اتنا باقی پھر انشاءاللہ کل کریں گے باقی انشاءاللہ کل ہوگا کل ان شاء اللہ سبق ہمارا شروع ہوگا दस बजकर चालीस मिनट पर इनशाला सबको शुरू हो जाए करेगा दस चालीस पे ठीक है दस चालीस पे पाकिस्तानी टाइम माइक फ्री हुई